ان الہاکم لواحد تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السموات والارض وما بینهما ورب المشارق جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کے ہر چیز کا مالک ہے۔ اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ نظ دنیا بین تین بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے وحفظاً من كل شیطان مارد. اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے لا الى الى ويقذفون من كل جانب <سؤال> وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے دحورا ولهم عذاب واصب <سؤال> انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائنی عذاب ہوگا البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے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 ادھر اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں وہ عید يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں وقالوا ان هذا إِلَّا سحر مبين اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اذا متنا و كنا ترابا وعظاما ا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 ہم نے تمہیں بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے انداز بھی مشترک ہوں غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے نفعل ہم مجرموں کے ساتھ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 میں تجنا اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اللہ عباد اللہ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اولاد لھم رزق معلوم ان کے لیے طے شدہ رزق ہے فواکی وہم مکرمون فی جنات نعیم میوے ہیں اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی آل سور قابل وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بک سی ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے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 جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے کوم ہم ان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 پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ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 یا زقوم کا درخت انت نل والی ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے ان شجا تم في افل جہین دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دو زخ کے تہ سے نکلتا ہے ان سیا تین اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیتانوں کے سر ان لا لون منہ فمالی اون منہ البتو چنانچے دو زخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے تم ان لم پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا تم انجیا ہم پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے بولی انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا علی سر چنانچے یہ انہی کے نقشے قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان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 جو اللہ کے بار گزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے وَلَقَدْ نادانا نوح فلنعم اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں من الكرب اور ہم نے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 تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں فراغ علیہم ضرباً پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے يزفون اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے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 ہوں بنیا نو فل جہی ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا ذاہب الى ربی اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں وہی وہ میری رہنمائی فرمائے گا ربی ہے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے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 جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا ہوئی ابرو ہی اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم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 یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم زبی کا فدیا دے کر اس بچے کو بچا لیا وہ چوک نہ آ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی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 موس <وَحَارُون> اور بے شک ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان کیا مِنَ الْكَرْبِ <الْعَظِيم> اور ہم نے انہیں اور ان کے قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی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 کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسا اور ہارون پر ان کا سنی یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں ان بے شک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 وَبِ اللَّيْلِ أَفَلَا اور کبھی رات کے وقت کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ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 اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ اَلَا إِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ یاد رکھو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 میں لکم کی فتح تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا انصاف کرتے ہو فلت بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے ام سلطان مبین یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے ان كنتم تو بک ان لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو جئی نوں جن سب عالم تل ج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 إلا عباد اللہ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے ان کم تبد کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو تم آلیہ ب وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے الجحی سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے نو <الصَّافُون> اور ہم تو اللہ تعالی کے اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم تو اللہ کی پاکی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 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم بھی ضرور اللہ کے بر بندوں میں شامل ہوتے بِه فَسَوْفَ پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات تیہ کر چکے ہیں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, المنصورون کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی ان غالب اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حِينَ لہذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ فَسَوْفَ اور انہیں دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں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 اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ بوس بوسرو اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے صبح عزتی تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں وسل مل مسلی اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے